مدنی چلنے کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں الحمد للہ شورا مفتی صاحب بھی موجود ہیں آ, ابھی ایک منظر ہم دیکھ رہے تھے کہ امیر علیہ سنت نے آج جس کتاب کا اعلان فرمایا باہر نیت تو جاتے جاتے جو وہ تقسیم فرما رہے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ مدنی مذاکرے میں ایک میرے نے کو جس طرح اظہار فرمایا تھا کہ جب دعوت اسلامی کے اوائل میں مدنی کام کا آغاز ہوا تھا تو میں کچھ طاہر تقسیم کرنے میں نے شروع کیے تو پھر اسلام بھائی مجھے دیتے تھے میں بانٹتا ہوں تو کہا کہ اتنا اب تو باٹا ہے کہ یاد ہی نہیں ہے کہ کتنا باٹا ہے اور جتنا بانٹتے ہیں اتنا بڑھتا ہے تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک انداز امیر السنت کا دیکھا ہے کہ بلکہ اگر شاید کہا جائے کہ جس نے بھی کبھی امیر الوسنت سے ملاقات کی ہوگی نا تو اس کو تحفہ ضرور ملا ہوگا بلکہ جتنی مرتبہ ملاقات کی اتنی مرتبہ تحفہ ملا تو اس بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے یا آپ کیا فرماتے ہیں الحمد رب والسلام ربی اللہ المرسلین تجربہ یہی ہے جو آپ کو تجربہ ہے تقریبا آگے پیچھے مدنی ماحول میں آئے اور جب سے ہم مدنی ماحول میں آئے ہم اس طرح امیل سنت کو تحفے بانٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ امیل سنت کو جو ملتا ہے وہ اپنے پاس جمع رکھنے کا ان کا جذبہ نہیں ہے اور بانٹ دیتے ہیں اب جیسے یہ کتابیں جس نے بھی امل سنت کو تحفے میں دی ہیں تو اس کی بھی یہی نیت تو ہوگی نا کہ اس میں مطلب بٹے گا تو مجھے ثواب ملے گا یہ سب چیزیں تو عیدی کے لیے نوٹے وغیرہ آتی ہیں یا دیگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا بجے دیکھیں بعض کچھ ایسے اسلام بابی ہوتے جو قیمتی یعنی مالی حوالے سے قیمتی تحفے بھی دیتے ہیں اور کوسٹلی جس کو ہم کہتے ہیں تو نارملی طور پر آپ اسے باڑ دیتے ہیں مطلب دے دیتے ہیں کسی کو بھی تحفے میں تو اچھا آپ کو یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ کس کو کیا تحفہ دینا ہے کس کے لیے کون سا تحفہ ہے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتا ہے عقیدت بڑھتی ہے احترام بڑھتا ہے اور واقعی بانٹنے سے مال بھی بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں اگر ہم مال بانٹیں گے تو الحمدللہ اس سے مال میں ترقی بھی ہوتی ہے اس سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں ہم اس کو بانٹیں الحمد للہ یہ امین سنت کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی رہما سے بانٹنے کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی الحمدللہ بانٹنے والے بنیں اچھا اس میں ایک اور بات بھی دیکھیے مصنف جمعہ ہوگا نا جمعہ شروع ہو گیا تو اب اس میں اس میں زیادہ اہتمام ہوگا یعنی آج جمعہ شروع ہو گیا تو اب جمعہ شروع ہوا تو اب اس میں خصوصی مطلب اہتمام ہوگا اور خاص کر جمعہ والے دن جو ہے وہ اگر کوئی ایسی چیز خاص دینی ہوگی نا تو وہ ڈھونڈ ڈھان کے بھی اس کو پہنچوا دیں گے کہ میں نے دیکھا جمعہ کو خاص یہ تحفے دینے کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کی ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے تو غالباً اس فضیلت پر بھی ان کی نظر رہتی ہوگی ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت گفتگو ہوئی شروع میں جب وہ ہمارے ٹیکسلا جو سلسلہ ہوا کہ بھائی وہ جو وہ پنجاب میں تھا اور یہ خیبر پختونخوا میں شامل ہو گیا تو کچھ اس طرح جب گفتگو ہوئی تو میرے نے فرمایا کہ بھائی یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے تو اگر یہ پنجاب والوں کو ادھر شامل کر لیا تو ٹھیک ہے مدینہ مدینہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے اصل میں یہ اس میں آپ جو میرا خالی جو مدنی پور لینا چاہ رہے ہیں جی کہ جو بڑوں نے فیصلہ کیا وہ قبول ہے اور یہ ایک تنظیمی سوچ دینے کا بھی یہاں ایک محل بنتا ہے موقع بنتا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے گورنمنٹ اس صوبے کو ہاں, مطلب اس علاقے کو صوبے میں ڈال دیتی ہے اس علاقے کو اس صوبے میں ڈال دیتی ہے تقسیم عموماً ہوتی رہتی ہے جیسے کہ آج ہمیں یہ پتا چلا کہ ٹیکسی کیا کا جو اطراف تھا یا اطراف اب کے پی کے میں شامل ہوا ہے تو یہی تنظیمی طور بھی ہوتا ہے کہ بات وقت خط اللہ کے تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس کے ذمہ داران بنائے جاتے ہیں تو جو مدنی مرکز کی طرف سے اس طرح کے جو بھی فیصلے ہوتے ہوں تو ان فیصلوں کو لبیک کہتے ہوئے عمل درامد کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ مطلب نظام درست طریقے چل سکے جی اسم. اس میں اس میں کیج لگائیے میرے لیے نے فرمایا تھا کہ کی کیونکہ اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے تو اس میں کیا اعتراض کیا ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس کو ٹھیک ہے کہ اگر وہ اس علاقہ میں شامل کر دیا گیا ہے یہ ہوتا ہے کہ جہاں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی نا وہاں محض یہ کہہ دینا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ درست نہیں ہوتا خاص طور پر جب تنظیم ادارے اور جب آپ کے ڈسپلن کے ساتھ چلنے کا ذہن رکھتے ہیں تو وہاں پر میری سمجھ میں نہیں آیا جملہ جو ہے نا یہ ناسمجھی والا جملہ ہے یار میری سمجھ میں نہیں آیا تو ٹھیک ہے تو جو سمجھ والے لوگ بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں جتنے بھی سمجھ والے بیٹھے ہیں تو وہ آپس میں سمجھ بوجھ کر ہی فیصلہ کر لیتے ہوں گے تو ایک سٹیج ہوتا ہے کہ اس کا کام صرف امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نافذ کروانا ہوتا ہے پالیسی بنانا اور اسٹریٹجی پلان بنانا یہ ایک اور سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کہ جو پلان بناتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پھر وہاں بھی ایک مشاورتی ہو رہی ہے نا وہاں بھی تو مطلب ایک آدمی کا تو کہیں بھی فیصلہ نہیں ہوتا اسپیشلی ہم اگر دعوت اسلامی کے مدی ماحول کی بات کریں تو مشاورتی ہو رہی ہوتی ہے تو مشاورتوں کے بعد جب ایک چیز جی ڈسائڈ ہوتی ہے تو پھر ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اسے نافذ کریں گے جبکہ وہ فیصلہ شریعت کے خلاف نہ ہو اگر آپ کی عقل کے خلاف ہے تو ہم لاکھوں عقلیں دعود اسلامی کے ساتھ چل رہی ہیں تو مختلف عقلوں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں تو چند عقلیں جو فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں وہ ساری عقلوں کے کا مطلب وہ احاطہ کر لیں اس کو گھیر لیں یہ مشکل ہوتا ہے سب عقلوں کا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ, وہ جو مشاورتوں کی جو مجلس یا شعبہ بنا ہوتا ہے اس کے پیچھے چلیں جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہوتا ہو سلو الحبیب کال دیجیے گا میرا الحمدللہ بہت سارے علماء اکرام سے رابطہ ہے اور الحمد للہ بعض مرتبہ میری ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ باپا نے مدنی مذاکرے میں یہ مفت بیان فرمایا الحمدللہ وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں تو الحمدللہ اس پر وہ بھی غور و تفکر کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب میں غسل میت کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو سوال آپ سے یہ کہ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی سرما لگا دے تو میں ان کو منع کرتا ہوں اب اس کا کیا خلاصہ ہے خلاصہ فرما دے جزاک ملا خیرہ زینت ہے تو اس سے منع کیا جائے گا کہ سرما وہ نہیں لگایا جائے گا میت کو سرما نہیں لگائیں گے کیونکہ زینت کرنے سے میت کے لیے ممانعت ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ میت کو سرما نہیں لگا سکتے مدنی مذاکرے کی ایک بڑی خصوصی اچھا سوال سوال, آج سوال, آج کا سوال, آج کا سوال کیا ہوگا سوال میں نے دو, دو تین لکھے ہیں وہ آپ فائنل کریں جی تو تین مطلب جو مدل آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا Osionfish. آج ہو جائے ابھی ہو جائے گا تو آج ہی آج ان شاء اللہ میلان کروا دیں گے ہماری مجلس وہ فارم میں لگ رہی ہے امام حسن مسنہ <سؤال Ill preparedness> مسن امام حسن مسن کس کے فرزند تھے یہ جواب جو ہے وہ مدنی چین کے ناظرین جو ہیں یہ فورن بھیجیں اور آج ہماری کوشش ہے کہ جس کا نام جو نام بھیجیں گے تو ابتدائی بارہ نام جو ہے وہ ان اس کو لیے جائیں گے آجی آج سوال آج فیصلہ ہو اس میں ایک بڑی خوبصورت مدنی مذاکرے میں کیفیت ہوتی ہے کہ جب کہیں بلوچستان کے اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں تو کہیں خیبر پختونخوا کے اس ٹائم تھے تو باب المدینہ میں مختلف قوموں کے برادریوں کے تو بڑی پیاری بات آج امیر علیہ نے گفتگو فرمائی کہ جو بولی بولتے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں تو اس طرح کا جو ٹاپک تھا وہ ایک بڑا مطلب دل کو بھاتا ہے نا یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا انداز ہو ہے کہ دعوت اسلامی تمام عاشقہ نے رسول کی ہے ان نمبر مکمن مسلمان بھائی بھائی ہیں اب دنیا بھر کے مسلمان اگر ہم کم تک ہم پاکستان کی بات کریں نا حج امید یعنی دنیا بھر کے مسلمان جو نا دنیا بھر کے کئی شہروں میں کئی ملکوں میں آباد ہیں کئی دنیا کے ایسے ممالک دنیا کی زبان بولنے والے جو فرانس میں آباد ہیں مثال دے رہا ہوں ان کی اپنی زبانیں تو ہیں لیکن وہاں سب کی زبان فرینچ ہو جاتی ہے میجورٹی کی زبان وہ فرینچ ہو جاتی ہے جو ملک ہوتا ہے کہیں انگلش ہو جاتی ہے کہیں جمن ہو جاتی ہے کہیں اٹلی زبان ہو جاتی ہے دنیا میں تنہیں کو پتا نہیں ہزاروں زبانیں ہوں اور ہر زبانوں میں لوگ پائے جاتے ہیں اور مطلب زبانوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں تو جو کہ جس زبان کا بھی ہے مسلمان ہے وہ ہمارا ہے ہمیں اسے محبت ہونی چاہیے اور اسے نکی کی دعوت دینے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اور اس کو اپنے اندر کیسے لینا ہے یعنی نکی کی دعوت کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں یا نیکی کی دعوت کے اس کام میں اس کو کیسے شامل کرنا یہ سب کے جذبے ہونے چاہیے تو ہر زبان والے کو ویلکم ہونا چاہیے اور ہر زبان والے کو اہمیت بھی دینی چاہیے اس کو لگے کہ میں اگرچہ کسی اور زبان کا ہوں میں ہم اردو بولنے والے ہیں یا ہم ایمن بولنے والے ہیں دعوت اسلام نارملی ہم اردو بولتے ہیں ہم اردو بولیں اگر ہمارے درمیان کو دوسری زبان والا آ جائے تو اس کو ایسا نہ لگے کہ میں اجنبی ہوں اسے محبت دیں پیار دیں تاکہ وہ آپ کے قریب آئے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ سنتوں کے دھکیا بجائے گا ان انشاءاللہ. انشاءاللہ. لے اللہ جی. لاہور سے بات کر رہا ہوں حسین عمران بھائی سے نگران سے سوال ہے. عرض ہے کہ ہم نے مدنی مذاکرے کے لیے اسلامی بھائیوں کو اپنے فیکٹری میں جگہ دی ہے اور ہفتے والے دن نو بجے آٹھ بجے سے لے کے مدنی مذاکرہ سارا دیکھا جا رہا ہے اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے اور مدنی مذاکرہ خوب دیکھتے رہنے کی توفیق طافرمائی اس طرح سارے اس میں کچھ نہ کوشش کریں کہ مدنی مذاکرہ زیادہ سے زیادہ دیکھے بھی اور زیادہ سے زیادہ دکھائیں بھی اور ابھی تو ہفتہ جمعہ ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین راتیں تو مزید آ رہی ہیں اور بڑی برکت والی راتیں ہیں بڑے برکت والے ایام آ رہے ہیں جمعہ آٹھ نو محرم اے محرم الحرام پہ نو محرم الحرام پہ دس محرم الحرام اس کے تین مدنی مذاکرے ہیں اور ان تین مدنی مذاکروں میں شرکت اور اس کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق طا فرمائے علی حمید صلی اللہ, علی اللہ, علی اللہ تعالی اللہ علی محمد قول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ارم اٹاری نور کالونی ہویل سے عرض رہا ہوں. ابھی شورا کا چل رہا ہے بہت ہی پیارا ہے میں مدنی مذاکرے کے والے سے یہ عرض کروں کہ ہم مدنی مذاکرات سنتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ للہ اس میں روحانیت ملتی ہے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے لیکن جب مدنی قافلے سے واپس آتے ہیں یا مدنی مذاکرات سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو اس وقت وہی مال اور پھر وہی مطلب ہے کہ بار گاہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ مدنی کو یاد رکھا جائے اور یہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں اور بندہ نیکیوں میں لگا رہے اس کے بارے میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اصل میں میرے پیارے بیٹے اسلامی بھائی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں ماحول کے بدلنے سے کیفیتوں کا بدلنا ہوتا ہے جب ہم مدنی قافلے میں ہوتے ہیں تو وہاں کا ماحول تبدیل ہوتا ہے جب مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں ماحول تبدیل ہوتا ہے نیکیوں کی نیک کاروں کی صحبت ہوتی ہے عاشقہ نے رسول کی صحبت ہوتی ہے پھر اللہ کی رحمتوں کا ایک نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کو اپنے ڈھانپ لیتے ہیں وہ پتا نہیں کیا کیا اس کی برکتیں ہیں نا اس طرح کے روایتوں میں مضامین ہیں تو اس کی تو اپنی برکتیں ہوں گی نا اور جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات تو ہوتے ہیں یکسر وہ کیفیت نہ بھی رہے اثرات رہتے ہیں تو ان اثرات سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اثرات کو باقی رکھا جائے اور جو کہا گئے اس پر عمل کرتے رہیں اور جیسے مدنی قافلے سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بھی اگر آشکا رسول کی صحبت میں رہیں گے تو ان اللہ تعالی وہ کیفیات کا بھی باقی رہے گا مدنی مذاکرہ دیکھا تو اسی طرح علم دین سیکھنے سکھانے اور اس کو عام کرنے کی ترکیبیں رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک برکت اس کا بھی فیضان جاری رہے گا پھر مدنی مذاکرے کسی سے شروع ہو جائیں گے ہفتہ وار اجتماع میں ہو مدرسۃ مدینہ بالیگان میں اگر یہ شرکت کرے ہیں در سے فیضان سنت میں اٹھے بیٹھے مطلب شرکت کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کی اور ہماری یہ سمجھو کہ روحانی غذا بنتے ہیں اور ہماری روح کو تازگی بھی دیتے ہیں تو ان چیزوں کو کنٹینیو کرے گا تو ان شاء اللہ بڑی برکت ہے نصیب ہوگی جی جی جی اسلام بھائی نے ایک بات کہی کہ میں جب بھی مدری مذاکرے میں شرکت کرتا ہوں تو اپنے آئمہ اور دیگر دی جی فرمایا تو آج تو ایک بڑی پیاری جی. بات یہ سنتے کہ ایک فیصلہ کن بات کی وہ اکثر سنتے نے یار مولانا مولیا نے دین کو بڑا مشکل جی. کر دیا ہے تو امیر علیہ سنت کی جی. جو آج کی جو مثالیں تھیں نا کہ مشکل کس نے کیا ہے مشکل تو یہاں بیٹھ کر تو مولانا آسان کر رہے ہیں آسان کر رہے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت ٹاپک چلا تھا جس میں کچھ ہے یہ صاحب آپ نوٹ کریں خاص محرم الحرام میں یا گیارہویں شریف میں اور بارہویں شریف وغیرہ میں اب دیکھیے کہ لوگ مسلسل عجیب و غریب قسم کی جو ترکیبیں پھیلی ہوئی ہیں دنیا بھر میں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے اسے سوالات آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں چل پڑتی ہیں معاشرے میں جن کا عموماً کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا نہ اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے نہ وجہ ہوتی ہے نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہوگی کیوں اس طرح کی چیزیں چل پڑتی ہوں گی اصل میں کچھ تو اچھے کام ہوتے ہیں جو چل پڑتے ہیں تو اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتی ہے اب جیسے مثال کے طور پہ مسجد کی طرف ہاتھ رکھ کے یوں کہیں گے کہ میں دیکھو مسجد کی طرف ہاتھ کر کے کہہ رہا ہوں بات جھوٹی نہیں ہے میری تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ روایتوں میں تابعین کے صحابہ وغیرہ کے بھی ملتے ہیں کہ کعبے کے سامنے یہ بات کہی ہے تو بعض چیزیں اسی ہی ہوتی ہیں کہ جو واقعی اچھی ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا جہاں تک یہ چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت کسی کے ساتھ اتفاق یہ چیز پیش آ گئی کہ اس دن اس نے یوں کیا تھا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا جیسے کل ہی آیا کہ جمعے کے دن جس بچی کی ولادت ہوئی ہے تو شادی کے بعد جو ہے وہ بکرا ذبح کرے قربانی کرے تو اس ورنہ, ورنہ پرابلم ہو گیا کل کا مدنی مذاکرے میں سوال آیا تھا تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ اس طرح کو معاملہ پیش آ گیا تو اس نے پھر اس کو ایک پورا رواج ہی بنا ڈالا کہ اس علاقے میں یہ معروفی کر دی بات تو بنیادی طور پر اس کی وجہ جو بنتی ہے وہ علم دین سے دوری علماء سے دوری پہلے علم سے دوری کی بنیاد پر اچھے ماحول سے دوری کی بنیاد پر یہ ساری صورتیں بنتی ہیں اگر علماء کی صحبت میں رہیں اچھے ماحول کے اندر رہیں تو پھر انشاءاللہ ایسی جو معلوم کیا تو جیسے ماشاء یہ بھی معلوم ہی کرنا ہے مدنی مذاکرے میں ان کو موقع ملا انہوں نے پوچھ لیا تو یوں اس طرح کی کوئی باتیں پتہ چلتی ہیں تو کم از کم یہ معلومات ضرور لے لیا کریں اور یہ معلومات لینے کا بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ ہے ماشاءاللہ اللہ دنیا میں یہاں کہیں بھی ہیں کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں واٹس اپ کرتے ہیں اور کئی صورتوں میں آپ کا سوال چلا دیا جاتا ہے یا آپ کے تحریری سوالات آتے ہیں وہ چلا دیے جاتے ہیں بہت سارے سوالات ماشاءاللہ اللہ مدی مذاکرے میں چلائے جاتے ہیں اور شاید اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں یہ مدنی مذاکرے میں دور کی جاتی ہیں بہت ساری درست باتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں مزید کنفرم کیا جاتا ہے اور اس کی اور برکتیں بھی بیان کی جاتی ہیں یہ سب مدنی مذاکرے کے مدنی مہک ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ اٹھانے کا میں توفیق کرتا کرے اس سے امیر علی سنت کا یہ جو بعد جو ریپلائی ہوتا ہے نا وہ ایسا کلک ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے دعائیں کرنی ہے اور نمک یوں لے جانا ہے کرنا ہے تو آپ بتاؤ مشکل مشکل کون کر رہا ہے مشکل کون کر رہا تو جب یہ اس طرح کا جب ریپلائی ہوتا ہے نا تو وہ ایک دم ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو پھر اور زیادہ دلائل کی حاجت نہیں رہتی ہے مطلب جو باتیں عموما علماء سے اور اہل ان طبقے سے اور راشقان رسول کی صوبہ سے دور کرتی ہیں ماشاءاللہ اللہ مدریب مذاکر میں ممبیر کے جوابات ان تمام تر چیزوں کو مطلب کہ ختم بھی کرتے ہیں اور علماء اور نیک لوگوں کے قریب کرتے ہیں اللہ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی یہ جی, مدنی مذاکرے کی مدنی مہک امیر علیہ سنت کے تحفے دینے اور عطا کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی اتنی پرانی یادیں دو سے پہلے کی بات ہے جب یہاں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں سات سبزی منڈی بھی ہوتی تھی ہم اس قائم بھائیوں کی امیر علیہسنت سے فجر کے بعد محراب کی پچھلی طرف ملاقات ہوئی امیر علی سنت نے بہت شفکت فرمائی شکت فرمانے کے بعد اپنی جیبوں میں سے جیبے جیبے ٹٹولی ٹٹول کر جتنے بھی پیسے تھے وہ نکال کر ہمیں دیے اور فرمایا میری طرف سے ناشتہ کر لینا الحمدللہ للہ امیر علی سنت نے جتنے پیسے دیے تھے ہمارے ناشتے کا بل بھی اتنا ہی بنا درل وہ پیسے ہم نے ہوٹل والے کو تو نہیں دیے بل اپنی طرف سے دیا وہ جو امیر علی سنت کے عطا کردہ پیسے تھے ان کو ہم نے اپنے برکت کے لیے محفوظ کر لیا یہ آپ کی باتوں سے یاد ہے تو میں نے کہا میں ابھی آپ شیئر کر لوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اب موبائل ٹی وی پر رہیے گا اگر آپ ہوں تو یہ تو خیر امیل سنت کی ایک بڑی خوبصورت ادا آپ نے بیان کی کہ آپ نے خیر کی غمخواری کی دل جوئی کی اور ماشاءاللہ اپنی جیب سے نکال کر آپ نے آپ کو رقم دی کہ اس کا ناشتہ کر لینا بہت یہ تو شفقتوں کی شفقتیں محبت اور پیار اور یہ آپ کے لئے زندگی کی یادگار اب چلتے ہیں ایک اور مسئلے کی طرف کہ امیر سنت نے جو آپ کو پیسے دیے وہ پیسے یہ کہہ کر دیے کہ اس کا بیٹا ناشتہ کر لینا اب آپ نے اگر اس پیسے کے ناشتہ نہیں کیا تو وہ اس کو آپ نے رکھ لیا برکت کے طور پر تو جو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں وہ مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنا کیسا تو دیکھیں کیا جواب آتا ہے اصل میں عمیر نے جو پیسے دیے اب عالم یہی کہہ کے دیئے کہ ناشتہ کر لینا یا یہ حضرات ناشتے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو عطا فرما دیے اول تو یہی قابل غور ہے دوسرا یہ کہ امیر السنت نے یہ جو رقم دی ہے ان کو تو ممکن ہے کہ ان کو مالک ہی کیا ہو کہ آپ اس کے مالک ہیں اب جا کے پھر ایک بات کہہ دی کہ اس کے ذریعے سے ناشتہ کر لیں عموماً یہ جی ہوتی ہو تو پتہ نہیں ہے تو صورت تو اس طرح کی بھی ایک سمجھ آتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کو مالک کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ان کے ہو گئے لیکن اب یہ تھے کتنے اسلامی یہ شرط, شرط کرے تو شرط تو باطل ہو جائے گی وہ الگ ہے لیکن اصل میں یہاں پہ کچھ اور بھی معاملہ سامنے آئیں گے بہرحال ان کو چاہیے درستہ میں رابطہ کر لیں کیونکہ یہ اب پتا نہیں کیا صورت حال تھی اس وقت کتنے اسلامی بھائی تھے کسی ایک کو دیا میرے اللہ سنت نے کے تمام کو کھلا دینا یا جو ہے وہ سب کو دی کہ بھائی سب سب وسط ابھی کا وسعت ان کا ان کی آواز دوبارہ آ جائے کہ یہ نہیں نہیں دار سنت میں دار و سنت, کلنے سنت کی طرف رجوع کریں اور پھر لیکن یہ مسئلہ اپنی نویت اس کی اپنی نویت ہے اور اس مسئلے کا حل لینا چاہیے اللہ تعالی خیر فرمائے مگر امیر سنت کی یہ بڑی خوبصورت ادا آئی اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے کئی دفعہ امیل سنت نے ہے ایسا کیا ہے ماشاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مطلب پیر صاحب کی بارگاہ کہ یہاں سے آدمی لے کر ہی جاتا ہے نارملی تو آپ لے کر ہی جاتے ہیں کون چلائیے <تصفح> السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مدنی قافلے تیار مدنی قافلے جو روانہ ہو رہے تو آج جو بارہ اجتماعت ہیں تو ہر اجتماع سے ہی اسلامیہ کی روانگی کے سلسلہ ابھی رات میں شروع ہو جائے گا تو یہ تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے اور تربیت ہوگی اور اس کے بعد یہ سب روانہ ہو رہا اللہ اللہ تعالیٰ ان مرضی قافلوں کے شورکا پر کروڑ رحمت ناصر فرمائیں ماشاء اللہ جی کال چلائیے میں سکھر سے مسعود حسین قادری اکثاری بات کر رہا ہوں نگراں نے شورت سے یہ پوچھنا تھا کہ جس طریقے سے تمام لوگ مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور مدنی مہک بھی دیکھتے ہیں اس طرح ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ پورا کمپلیٹ جتنا بھی مدنی مذاکرہ چلتا ہے دس بجے سے یا نو بجے سے اور مدنی مہک یہ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہمارا یہ بیٹھنا دیکھنا اور سننا کیا ہمیں اس کا بھی سواب ملے گا یا نہیں یا ادھر ہی بیٹھ کے دیکھنے سننے کا سواب ملتا ہے اور میرے میرے والدین اور ہم سب کی فرمائیں السلام علیکم اللہ علی وبرکاتہ سلام و اللہ وبرکاتہ ان نمل اعمال و بن نیت اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے اور یہ ماشاءاللہ اللہ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے بہار نیت تو اس میں نیتوں کا بڑا خوبصورت بیان آپ کو ملے گا تو اسے پڑھیں تو اب آپ کی نیت کے مطابق ثواب کا وہ معاملہ ہوگا تو ظاہر جب علم دن سیکھنے کے لیے آپ گھر پر بیٹھے ہیں تو علم دن سیکھنے کا اور تو یہ تو ایک اپنی جگہ پر ثواب ہے ہی کہ جو آپ علم دن سیکھ رہے ہیں گھر بیٹھ کر بھی لیکن جو چیزیں یہاں پلس ہیں اس کی میں اظہار کرتا ہوں ایک تو علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا دوسرا مسجد میں آ کر ارتکاف کی نیت کرنا مسجد کی پھر عاشقہ نے رسول کی صحبت یکسوئی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو عموماً گھر میں میسر نہیں ہے گھر میں توجہ بھی عمر بڑھتی رہتی ہے لیکن یہ سب اپنے فوائد ہیں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا لیکن اگر آپ اچھی نیت لے کر آپ مدنی مذاکرہ گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو ان اللہ تعالی آپ کو بالکل مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اور اس کے ذریعے آپ علم دین سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ علم دین سیکھنے کا اللہ نے چاہ تو آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ضرور ثواب ملے گا جی مفتی صاحب آج مدنی مذاکرے میں عمر السنت نے جو ہے وہ ایک اور بھی بہت خوبصورت جو معاملہ ہوا وہ ہوا قبر کے حوالے سے کہ روایت جو شرور صدور میں مذکور تھی اس کا تذکرہ فرمایا اور بڑی یعنی بات کہی کہ اس سے مجھے دھارس بڑی بندی کہ مجھے کسی سائیں بھائی نے بھیجی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر سب سے زیادہ اس وقت رحم فرماتا ہے جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے ایلو یال چلے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی روایت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہمارا جو یقین ہے وہ اور مضبوط ہونا چاہیے زیادہ اس کے اوپر ہمارا ایک اعتماد بڑھنا چاہیے اندھیری قبر تنہائی وحشت اکیلا پن اس کے تذکرہ ملے سنت کثرت سے کرتے ہیں اور جب سے مدری ماحول میں آئے ہم یہ تذکرے سن رہے ہیں اور اس میں میل سنت کو یہ مدنی پول یہ روایت کا مل جانا کہ اللہ تعالی اپنے بندے پر سفسہ رحمت اس وقت فرماتا ہے جو یہ قبر میں اس کو سب چھوڑ کر چلے جاتے جو خلاصہ جب یہ اکیلا ہوتا ہے تو اس پر یہ واقعی بہت پیارا ریپلائی تھا کہ مجھے بڑی دھارس ہوئی اور اللہ کی رحمت پر جو نظر ہوتی ہے اور مجھے اگر وہاں یہ روایت بیان کی جا سکتی ہو کہ حدیث قدرسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے بلکہ اللہ کے لیے اچھا گمان رکھنا یہ تو واجب ہے نا اللہ کے لیے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علا محمد کل چلائیے میرا نام سرسا سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں برائے مہربانی نویں اور دس محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حکم ہے کولی سنت ہے کہ جب آپ نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا مدینہ منورہ میں تو حکم ارشاد فرمایا کہ پہلے تو استفسار فرمایا کہ یہ کس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک نے موسا علیہ الصلاۃ اسلام اور آپ کی قوم کو فروغ سے نجات دی تھی اس وجہ سے ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو حضرت اسلام نے فرمایا کہ ہم موسا علی اسلام کے زیادہ قریب ہیں تو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد سما کہ اگلے سال روزہ رکھا جائے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک روزہ اور اس کے ساتھ ملا کر رکھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ جب دس تاریخ کو روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لینا چاہیے لیکن اگر کسی نے فقط دس تاریخ کا بھی روزہ رکھا تو اس صورت میں اس کا روزہ ادا ہو جائے گا اس, پر اس کو ثواب بھی ملے گا بہتر یہ ہے کہ دسویں کے ساتھ نو یا گیارہ کا روزہ وہ رکھ لے اگر کوئی دس کا بھی رکھتا ہے تو اس کو رکھ <نتحدث> مطلب اس کے بگ نہیں اس کی نیت نہیں بن پاتی یا کوئی اور مجبوری ہوگی کہ میں نو کا یا گیارہ کا روزہ نہیں رکھ سکوں گا تو بھی دس کا رکھے گا تو جنت میں کوئی صدمہ نہیں ان شاء اللہ کے قدموں میں رہیں گے واقعی ہے یہ ہے حاج امین بولنے کا میں کہہ رہا ہوں کہ جب مطلب وہ دنیا کیا جس میں غم نہیں ہے کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے یعنی ہم دنیا میں ہیں نا تو دنیا میں غم و دکھ ہیں یہ یوں سمجھے کہ وہ کیا کہہ سکتے جزب علیہ کہ بالکل اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں گے تو ہمیں غم دکھ پریشانی مسائب عالم پریشانی یہ مطلب یہ رہیں گے اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت کی جیسے بھی بات ہوئی کمال کی بات یہ کہ یہ غم دکھ پریشانیاں تخالیف جو ہمیں دنیا میں پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے یعنی کئی ہے روایتوں کے جو مضامین نوباد بزرگوں کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ اہل و عیال کا غم ہے کئی گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ اولاد کا غم ہے کئی گناہ ایسے جن کا کفارہ معاشی تفقرات قصبے معاش ہے معاشی فکریں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو بخش دیتا ہے چوٹیں لگتی ہیں پریشانی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ آدمی کے گناہ بخشی ہیں یہ امیل سنک پرچا ہے فضائل آفات پڑھ کے دھارس ہوتی ہے دیکھیں پریشان ہم ہم جیسا انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے اور تکلیفوں کا وہ اظہار بھی کرتا ہے یہ سب چیزیں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جب ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور پھر اسپیشلی جب میں مدری مذاکرے میں جس طرح کے سوالات میں جس سوالات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ بھائی یہ سوال یہ سوال تو میں بھی دیکھتا ہوں بعد اوقات کہ یار یہ جو سوال آیا نا کسی پریشان آدمی کا ہے دکھی آدمی کا اس طرح کے میں مجھے سوال آتے ہیں کہ یہ گھریلو پریشانی کا شکار لگتے ہیں یا ان کے اس طرح مسائل لگتے ہیں تو خاص کر ان سوالات کو دینے کی کوشش کرتے ہیں یار اس کو بیٹھے بیٹھے ہل اب سوال کرتے ہیں اس کو بیٹے بیٹے حل مل جائے گا اچھا ہل میں میرے ذہن میں چند باتیں ہوتی ہیں امیلے سنیں جب میں سوال کر رہا ہوں تو جوابات کا بھی ایک اندازہ ہے کہ امیلیں سن کے جوابات کس طرح کے بازوقات آ رہے ہوتے ہیں تو ایک تصور ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے نے جیسے یہ نہیں جیسا گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں یو اب ویسے ہی میں ایک نقشہ بتا رہا ہوں اب یہ سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں نا اب یہ گھر والے بیٹھے ہیں تو اب یہ متی چینل دیکھ رہا ہے اب ادھر دیکھ رہا ہے ادھر وہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے بیٹا بیٹا, بیٹا ہوا ہے بچوں کی امی بیٹھی ہوئی آج تو یہ بھی بیٹھا ہوا ہے نا بیٹھتا تو تھا نہیں تو اب یہ ایسے موبائل پر اس نے لکھا سوال اور سوال بھیج دیا یعنی آج یہ چار آئے کہ ایسا سوال ہو جائے کہ جو مطلب کہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا آج میں حضرت صاحب کا حل لے لوں اب میں کبھی سوچتا ہوں یار اس نے بیچارے نے بیٹھے ہوئے ایسے سوال بھیج دیا ہوگا یا مطلب کہ آج کئی دنوں کی دعوت کے بعد کئی دنوں کے نیکی کی نکی دعوت کے بعد کسی اسلامی بہن کے بچوں کبو بیٹھ گئے ہوں گے کیا آج تو بیٹھ جاؤ آج تو کہیں نہیں جانا آج تو بیٹھو اب وہ بیٹھ گیا چل بولتی ہے تو آج بیٹھ جاتا ہوں اب وہ تھی بےچاری دکھی اب اس کو بھی بیٹے بیٹھے ہوتے تو وہ مثال کے طور پر ابھی آ رہی ہوں کمرے میں چلی گئی اور سوال اس نے دے دیا ہو کہ آج میرے شوہر کے لیے کچھ امیر ہے سنو مدنی پول آ جائیں آج میرا نام فرمان بیٹا آج ہی میرے پاس بیٹھا ہے مدنی مذاکرے میں حالانکہ یہ کئی دفعہ مدنی مذاکرے بعض سوال چل چکے ہوتے ہیں لیکن یار دکھی کہاں نہیں میں تو یہ ہوں کبھی کس کی دکھی کبھی کس کا دکھی کبھی کس کا دکھی کبھی کوئی قرضے کا مارا ہوا بیٹھا جاتا ہوگا اور کوئی دیکھتا ہوگا یار آج کچھ پوچھ لو ہو سکتا ہے بیچارے کا کوئی حل نکالا ہے یہ نا یہ ہوتا ہے ہم جسے کہ باہر لے کر بیٹھتے ہیں نا اسلامی بھائیوں کو سفر ہوتا ہے آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا اور ہم ادنی مذاکر میں برارا سر بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں یار یہ سوال ہو جائے یہ اب میرا بھی دل کرتا ہے یار کہ یار یہ آج پہلی بار آیا ہے کہیں سے پہلی بار ہم جب جاتے ہیں تو کئی سے سائپے ہوتے ہیں جو پہلی بار ہمارے ساتھ مدی مذاکرے میں ہی ہوتے ہیں یار یہ پہلی بار آئیں تو یار کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا بھی ایک سوال ہو جانا چاہیے تو حساس کی پریشانی دور ہو جائے اور آئندہ مدی مذاکرے کا پابند بن جائے تو پھر اتفاق کہوں یا آپ اس کا جو بھی نام دے دیں موسٹلی تقریباً یہ کہہ سکتا ہوں کہ امیر سنت سے سوال کرتے ہوئے جس جواب کی توقع ہوتی ہے نا کم و بیش وہ جواب امل سنت کی بارکاہ سے نصیب ہو جاتا ہے عطا ہو جاتا ہے اور ایسے تسلی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بھلا ہوا ہوگا تو مجھے بھی اگر ہو سکتا ہے چینیت کرتا ہوں گا تو مجھے بھی سواب ملے گا انشاءاللہ اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کا اس میں مقامی طور پر اتنے سارے سوالات آتے ہیں اتنے آپ کو تو دیکھتے ہیں یار فیس بک پر اتنے سوالات آتے ہیں تو سوالات آپ کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں مل سنت کے حوالے سے مدی مذاکرے کے حوالے سے جیسے میں نے کہا نا مل سنت کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر یہ سوال آیا ہے اور یہ سوال کرنے سے سوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ہمارا سوال لگتا ہونے آنیر جائے گا ہر ایک کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے دیکھنے والے کو کہ ہمارا سوال آنیر گا تو یہ سوال ہونے جیسے ہم کرتے ہیں نا تو وہ فیس بک پر بیٹھے ہوئے جو ہمارے ہاتھواد کے جو ناظرین ہوتے ہیں یا مدری چینل تو مدری چینل والوں کا تو ہاتھواد سوال بہت مشکل سے ہوتا ہے لیکن فیس بک پر جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تو ان کا سوال بہت زیادہ کرنٹلی ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ جواب ہی فوراً آ جاتا ہے کہ آپ یوں کہہ رہے تو پھر ایسا کیسے ہوگا اب وہ موقع نہیں ملا نکل گیا جیسے امیر سنت نے آج وہ بتایا نا کہ میت کو جلدی تدفین کرنے کا کفن اسی میں ایک سوال آ گیا کسی اسلامی بہن کی طرف سے سوال آیا ہوگا کہیں سے کہ میرے شوہر کو سترہ دن کے بعد تدفین کی گئی اللہ ان کو کتنی ازیت ہوئی ہوگی دوسرے شیعر ایک شہر تو دوسرے شہر لایا گیا شہر کا نام ملک کا نام اس میں نہیں لکھا تھا لیکن جب اس نے امیل سن کے یہ جواب سنا مدنی مذاکرے میں تدفین وغیرہ کے حوالے ایسے ہے کہ برف خانے میں رکھ دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے اس گھر بیٹھی اسلامی بہن کو ایسا ہوا ہوگا نا اگر میرے شوہر کو تو سترہ دن کے بعد لایا تھا ان کی تدفین ہوئی تھی تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تو یہ ایک احساس ڈیولپ ہوا نا جواب سنا تو احساس ڈیولپ ہوا کہ یار یہ واقعی اس طرف عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ فوت شدہ یعنی جس کی جس کا انتقال ہو جائے عام آدمی کو یہ شاید احساس نہیں ہوتا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہوگی اس کو ایسا لگتا ہے رو نکل کے اب اس کو تکلیف سے کیا تعلق ہے تو اب وہ حالانکہ غسل دینے میں بھی آسانیاں کرنی ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو اس طرح اس کو تکلیف سے تو بچانا ہے نا تو یہ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے ان تعالی اللہ تو یہ مدنی مذاکرے کی ایک برکت ابھی میں نے ہاتھوں کو بتایا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت فرما یہ سوال ہے اچھا جو جوابات آپ نے وہ نہیں بتایا اس کے وہ کل والے توحفہ کس کو دینا ہے دو دونوں آ گئے دونو دونو اتنی فاسٹ سروس واہ آج امین آج آپ ہی کر دو آپ تو ویسے آدھی ہو آپ تھوڑا پڑھ لیں میں کول لے لیتا ہوں دونوں کا ہم ساتھ ساتھ ہو جائیں گے جی ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے نا سنت نے جو چوری شدہ مال کے متعلق جو جزیا ارشاد فرمایا تو گھر میں ہم یعنی کہ صحیح سن نہیں سکے اور غالباً کو غلط فہمی اس طرح کی ہو رہی ہے کہ یعنی کہ توبہ کر لینے سے یعنی کہ وہ معاف ہو جائے گا لوٹانے کی حاجت نہیں ہے اس قسم کا یعنی کہ جزیا کے متعلق یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں یعنی گھر میں کہ ہم نے اس طرح سنا ہے اس کے بارے میں ذرا اگر یہ تو کل ہوا تھا آج نہیں کل ہوا تھا بڑے سے بڑا حق معاف کرنے کے حوالے چوری سے چوری کے حوالے سے نہیں م, چوری کے حوالے سے خاص نہیں ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ وہ حقوق کی معافی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی کا کوئی حق دبا لیا ہے اب اس سے بات کریں گے تو وہ ناراض ہوگا لڑے گا تو اس کا پھر جو حل ہے وہ امیر اللہ سنت نے بیان فرمایا تھا کہ امام علیہ سنت نے پورا جزیہ بیان کیا اس پہ امیر اللہ وسلمت اپنے الفاظ کہ میں یہ الفاظ عام طور پہ کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو حق ہے وہ تصور کر لیں کہ وہ میں نے آپ کا تلف کیا تو وہ مجھے معاف کر دیں تو اس زمن کے اندر پھر اس میں فرمایا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا اگر مال دبا لیا ہے کسی کا مال چوری کر لیا تھا تو اب اس سے اس طرح کھیلیں کہ تم مجھے بڑے سے بڑا حق تصور کر کے معاف کر دو تو وہ مال بھی معاف ہو جائے وہ تو واپس کرنا پڑے گا مال اپنے, پا, مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں وہ دینا پڑے گا اور معافی اس کی مانگنا پڑے گی جی امت بھائی میں اس پہ ایک بات یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو حاضر جوابی باتوں کا ہوتی نا وہ جیسے ایک جملہ چلا کہ کوئی کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے سانس لے رہا ہوں کیا کر اب کیا کر رہے نہیں کیا ہو رہا ہے کیا کر رہا تو اور نئی تازی تو اس میں ایک تو نا نئی پہ تو باپا کچھ رک گئے تازی یہ ہے کہ موت سے ایک دن اور قریب ہو چکا ہوں है اور آپ بھی ہو چکے ہو اس طرح کا کہ یہ کہتے اس کو کہیں گے تو برا لگے گا لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے میں سانس لے رہا ہوں تو یہ مجھے وہ بات یاد ہے جس نے نہیں امیر فرمایا تھا کہ وہ پہرا کیوں کرتے ہیں تو باپا نے کہا تھا کہ آپ اپنی دکان بند کر کے تالا لگاتے دو گے نہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تو ماشاء کئی ایسے ہوتے وسوسے یا بات یہ اس طرح کی گفتگو سے ایک بڑا وسوسوں کی کاٹ کا ہوتی دا ہے ماشاء اللہ. یہ بھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہکے کہ اس میں وسوسوں کی کاٹ ہوتی ہے بندہ وسوسوں سے بچتا ہے عقائد کے حوالے سے جو وسوس نظریات کے حوالے سے جو وسوس ہے اعمال کے حوالے سے جو وسوس عبادات کے حوالے سے جو وسوس ان کی بھرپور و مضبوط ترین کاٹ یہ مدنی مذاکرے میں ہوتی ہے الحمد جی کالز چلائیے اور آپ تیاری کرنا اعلان جی تیاری, کرنا. تیاری, تیاری. میں شہباز عطاری عرب شریف کے شہر ریاض سے عرض کر رہا ہوں میری نگرانی شورا سے یہ عرض ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دلائی جائے اور اس کے اس کے بارے میں کوئی نعرہ بھی دیا جائے ہر بیان میں ذکر کیا جائے اور اسلامی بھائیوں کو ہدف دیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے گھر میں آس پاس پڑوسیوں میں دوستوں میں عزیزوں میں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ مدنی چینل دکھانے کی چالو کرانے کی نیت کی جائے اور اس کا اظہار کیا جائے ہر بیان میں اس کا ذکر کیا جائے اللہ خیرہ مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ عز الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جمیل نام <س> میں <Simpson> جلدی ہو گئی اچھا وہ نام میں جو یہاں پہ آئے ہیں تو وہ بنتے آیا ہے آگے جیم لام جمل لکھا ہوا ہے تو ابھی یہ جمل ہے یا جمیل ہے یا اجمل ہے بتائیں گے تو آیا جلدی جمیل ہوگا یا کہہ رہے ہیں چلیں یا جمیل یہ کل سوال ہوا تھا کہ الو کے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ الو کھانا حرام ہے اور جو ہمیں بارہ ابتدائی نام ملے ابو صالح یو ایس اے اُن میں سارا اتاریہ باب المدینہ بنتے بنتے حنیف زمزم نگر بنتے خلیل باب المدینہ بنتے آفتاب تھارو شاہ باب الاسلام بنت جلیل اتاریہ باب المدینہ بنتے اشرف کوٹ نومان آصف علی صدیقی باب المدینہ بنتے ظہور فاروق نگر بنتے اقبال زمزم نگر آدم بٹ بنت بنتے عابد حسین مرکز الولیا اور جو قرآن دازی ہوئی اور جن کا نام قرآن دازی میں نکلا ہے وہ ہیں بنتے حنیف زمزم نگر ماشاءاللہ تو ان کو انشاءاللہ شاء اللہ دس سو مبارک ان کو دیا جائے گا اور آج آج, آج جو سوال ہوا تھا امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ کن کے شہزادے تھے بنتے جمل لکھا ہوا ہے یہ بتا رہے اس ایم میں بھی. جمل کا مطلب وہ آآ آآ کہ اوٹ. یہ کیسے ہوگا اجمل یا ج... ترکیب بنا لے تو درست جواب ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے تھے ماشاء اللہ آج جو سوال جی جی اور اس میں جو بارہ نام ہمیں ابتدا ملے ہیں بنت نور محمد کنری باب اسلام بنتے سالم باب المدینہ بنت رفیق بنت اکبر اطاریہ ندیم اتاری پنجاب عارف والا ام سارا اتاریہ باب المدینہ سلیم اتاری راول پنڈی بنتے اسلم اطار آباد بنتے فاروق باب المدینہ محمد اسماعیل اتاری ضلع خوشاب اور زیشان اتاری سردار آباد تو یہ درست ہمیں جو نام ملے ہیں ان میں ہے ایک وہ جو آپ دائرے والا تعویز ہاں دائرے والا دعوی یہ تو باپا نے بڑا عجیب کمال کر دیا آج مدی مذاکر نے تعویز بنانے کی دے دی یہ گھر بیٹھے تین دائرے فرمائیں تین دائرے بنائے اور اس کو تعویز بنائے اور اس کو کوٹنگ کر کے رکھ لے جب کوئی سامنے غصہ کرے سامنے کو بدتمیزی کرے سامنے آپ کو کوئی ایسا بد اخلاقی کرے تو اس کو دار کے اندر سیدھی طرح دار میں ہی رکھیں اور دو داڑھوں کے بیچ میں اس کو رکھیں اور جتنا کرتا جائے اتنا زور سے دباتے جائیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ فرق آپ خود دیکھ لیں گے تو یہ گھر بیٹے تعویز بنانے کا مل سنت نے ہمیں مدنی اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس میں کوئی آپ کو کوئی فائدہ ہو تو پھر اس کی مدنی اس کی مدنی باہر بھی بیان گا ہم پھر کل اللہ کی رحمت سے نیت کرتے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر پھر حاضر ہوں گے اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے پیدانے مدنی مذاکرہ جاری جاری رہے جل گا ان شاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی